ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرسدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد عبده ورسوله اللهم صلى وسلم عليه أما بعد فعوض بالله سميع عليم المسيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسته الشر الجزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون سادق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من الدستاني اخته قولي امین عب المین شادر ہے ان انسان خل کہلوا انسان تھر دلا پیدا کیا گیا اذا مسا ہوں سر جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے رونے پیٹنے لگتا ہے شکوے شکایتیں گلے وائی جا مساح الخیر اور جب اس کو اچھائی لگتی ہے اچھے دن آتے ہیں تو پھر روک رو کے منو منع کرنا پھر روک روک کے رک رکھنے شروع ہو جائے اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم سے جو مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ ہماری جبلت نہیں ہے جیسے ہم سانس لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے ہم سانس لیتے ہیں یہ ایک فطری اور نیچرل عمل چل رہا ہے جس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ فطرت ہوتی ہے اسی طریقے سے ہم سے جو دین کے مطالبات ہیں وہ اس قسم کے نہیں ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے ہو دیں ہمیں شعوری طور پر یہ کرنا پڑے جو بھی ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اگر اللہ اور رسول کی محبت طلب کی جا رہی ہے تو یہ جبلی محبت نہیں ہے جو اپنی اولاد سے ہوتی ہے یہ شعوری محبت ہے ذرا سا بھی آپ نے ماؤس کو حرکت دینا چھوڑ دیا نا ان ٹچ ہو گئے آپ ذرا سا بھی تو وہ اسکرین سیور دنیا کے آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو ایکٹیو رہنا پڑے گا تو وہ اسکرین سیور نہیں آئے گا اسکرین پر آپ کی مطلوبہ چیز رہے گی تو اس میں دو بات یہاں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان تھوڑ دلہ پیدا کیا گیا اور اس کا ہمیں جو مثال دی گئی ہے وہ ہماری روزانہ کی زندگی سے دی گئی ہے جزوا اگر اسے خود تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے روتا ہے پیٹتا ہے آسمان سر پہ اٹھا لے کے نا جی یہ معاشرہ کیسا ہے جی مجھے بڑی بہن بھائی کیسے ہیں جی آج کل نہیں خون سفید ہو گئے ہیں جی میرے کتنی مصیبت آئی ہوئی ہے جی کوئی مدد نہیں کرتا جی اچھا جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو یہ کسی کی مدد نہیں کرتا اب ہونا تو یہ کہتے کہ اگر تمہیں احساس ہو گیا ہے تو تیرے پاس آئے تو تو پھر غریبوں کی مدد کر نہیں پھر یہ سین سین کے رکھنا شروع ہو جاتا کہ میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں تو میں پھر دوسرے بھی یہی سوچ رہے تھے ان کا کیا قصور تھا آپ نے گاڑی لائن کے اندر لانی ہے سائڈ سے آپ اندر آنا چاہتے ہیں اس وقت آپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کوئی گاڑی والا مہربانی کرے وہ تھوڑا سا آپ کو وقفہ دے آپ گاڑی اندر گسا لیں لیکن جب آپ لائن میں ہوتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اتنا وقفہ نہ ہو جائے کہ کوئی گاڑی اندر آ جائے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جب وہاں کھڑے تھے تو آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ کل میں بھی یہاں کھڑا تھا اور میری کیا تمنا تھی کہ یہ مہربانی کرے تھوڑی سی بریک لگائے میں گاڑی اندر کر تو آپ لگا لیں بریک اس وقت جو آپ کے جذبات تھے اس کے شکریہ ادا کرنے کے یا اس کے بارے میں میرا کوئی بڑا شریف آدمی تھا اچھا آدمی تھا اس نے کہا گاڑی تو آپ کے بارے میں وہی جذبات اس کے ہوں گے تو انسان کے لینے اور دینے کے پیمانے الگ الگ ان کو کسی ایک چیز کے اندر لانا ضروری ہے اس کی مرضی پر چھوڑا گیا انسان کی مرضی پر چھوڑا گیا تو اس کے لینے اور دینے کے پیمانے الگ ہیں یہ ہم روز دیکھتے اپنی جب بیٹے کی باری ہوتی ہے بیان نے کی تو جہاں بھی جاتے ہیں ہم ریجیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں یہ کالی ہے یہ چھوٹی ہے یہ موٹی ہے یہ پڑی ہوئی نہیں ہے یہ فلاں ہے یہ اچھا جب لوگ ہماری بچی کے بارے میں یہی بات کر کے رد کرتے ہیں تو بڑا غصہ آتا ہے یار یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے اس میں اس کا کیا قصور ہے بیچاری کا اللہ نے پیدا تو لوگوں کی بچیوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ان کا کیا قصور ہے اس میں ان نے ہزار کیڑے نکالتے ہیں جب اپنی بچی میں نکلتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ تو قدم قدم پر پتا چلتا ہے کہ انسان کے لینے کے پیمانے اور ہیں دینے کے پیمانے اور ہیں لہٰذا یہ ضروری تھا کہ معاشرے میں کوئی ایسی کسوٹی کوئی ایسا سٹینڈرڈ ہو جائے کہ یہ پیمانے کسی ایک چیز کے تابے ہو جائے اس کا نام ہے ہدا اور انسان جس چیز کے تابع ہوتا ہے اس کا نام ہے ہوا خاش نفس ہوا اور ہدا یہ ہم کافیہ الفاظ ہیں یہ انتہائی اہم ہے خیر و شر کا سلسلہ ان دو الفاظ سے چلتا ہر ہر برا برائی کی جڑ ہر بدی کا سر چشمہ ہوا ہے ہر خیر کی جڑ ہر خیر کا سر چشمہ ہر خیر کا منبع خدا انبیاء جتنے بھی آئے ان تمام کی سہی ان دونوں الفاظ کے درمیان رہی کہ بندے کو ہوا سے آزاد کر کے خدا میں داخل کر انہوں نے پتھر بھی کھائے انہوں نے واض بھی کیے انہوں نے چھپ چھپ کے بھی تبلیغ کی مقصد ایک ہی تھا کہ بندہ ہوا کے چنگل سے نکل کے خدا کی رحمت میں آ جائے دو الفاظ ان کے درمیان کی صحیح ہے اگر یہ ہوا سے آزاد نہ ہو آپ دیکھیں ہوا جسے ہم ہوا کہتے ہیں نا اردو میں اس کے لیے فارسی کا لفظ ہے باد اور عربی کا لفظ ہے ریش یہ ہوا کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ سنسکرت کا لفظ بھی نہیں یہ ہوا اسی ہوا سے بنا ہے. عربی میں لکھا جاتا تو ہوتا ہے ہا دو آنکھوں والی دو چشمی ہاں واؤ اور چھوٹی یہ اور چھوٹی یہ کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے یہ ہوا اردو میں واو کے بعد الف ڈالتے ہے کہ وہی ہوا کیوں اس کا سر پیر کوئی نہیں ہے چکر لگاتی پھرتی ہے پوری زمین کے درد کبھی ادھر چلنا شروع ہو جاتی ہے کبھی ادھر چلنا شروع ہو جاتی ہے کبھی ادھر چلتی ہے کبھی ادھر چلتی ہے اس کا کیا نام ہے کبھی رک جاتی ہے کبھی چل یہ ہوا ہے جی کوئی پتہ نہیں اسی طرح یہ جو ہوا ہے بندے والی اس کا کوئی پتہ نہیں کٹی پتنگ ہوتی ہے کیونکہ بندے کے موڈ پر ڈیپینڈ کرتی اس کا کوئی کریٹریہ ہونا چاہیے کوئی اصول ہونا چاہیے مجھے خدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من اللہ للہ ومنعا للہ وابغضا للہ واحبا للہ فقدستک ملال ایمان تو یہ ایک کھونٹے کے ساتھ باندھا گیا ہے اس برضی کو آپ کسی سے کو دے رہے ہوتے ہیں یا کسی سے روک رہے ہوتے ہیں آپ کیوں دیا آپ نے میرا موڈ میری مرضی بھئی روک کیوں دیا میری مرضی آپ فلاں سے ناراض کیوں ہیں میری مرضی بھئی آپ فلاں سے پیار کیوں کرتے ہیں میری مرضی جب تک یہ مرضی کی جان چھوٹ نہ جائے تو اپنی مرضی سے رب کی مرضی کے تابے نہ ہو جائے اس کو پیٹنٹ نہ کروا دے اللہ کے یہاں کہ اللہ کی مرضی تیری مرضی ہو جائے اب وہ بند جائے گی کھونٹے کے ساتھ فاقاد تکمل علیما اس نے ایمان مکمل جب تک اس ہوا سے جان نہ چھوٹے فارسی کا ایک شعر ہے پڑھا کرتے تھے ہم اسکول میں کریما بے بخشائے حالے ماں کہ ہستم اصرے کمندے ہوا اے کریم میرے حال پر رحم فرما میں ہوا کا اسیر ہو گیا ہوں کہ ہستم اصرے کمندے ہوا میں اس خواہش کا اسیر ہو گیا ہوں مجھے لیے پھرتی ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے میرے حال پر رحم فرما اور مجھے اس سے آزادی دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا لا یو مینو احدو يكون هواه کا ہوا ہو لما جی تو بے جب تک اس کی ہوا اس کی خواہش نفس اس کی مرضی اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کے آئے ہوں خدا اگر تیری مرضی اس کے تابے نہیں ہوئی ہے لا مینوحا حکم پھر تھی نے دیا کیا سود اسی کو اقبال نے کہا نا کہ خرد نے کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ جو مسلمان کچھ بھی نہیں مرضی اگر تیری مسلمان نہیں ہوئی وہ ابھی تیرے تابع ہے رب کے تابع نہیں ہوئی تو اللہ آیا کہاں ہے وہ اللہ قبضہ تیری مرضی پر کرنا چاہتا ہے ت نے مرضی رب کو نہیں دی آپ جب گاڑی کا سودا کرتے تو چابی پکڑاتے ہیں کسی کو گاڑی اٹھا کے نہیں اس کے گھر میں چھوڑتے تیری چابی تیری مرضی ہے چابی نے رب کو دی کوئی نہیں سودا کیسا ہوا ہے کہاں جانا چاہتے ہو وہی چابی تو تمہیں مسجد میں لے کے آتی ہے تیری مرضی تجھے سین میں لے کے جاتی ہے کہ رب لے کے جاتا ہے تو جب تو چابی رب کو دیتا تو رب کہتا ہے سلاح لے کے آتا ہے مسجد میں قبضہ نہیں دیا چابی نہیں دیتا یق آ جے تو بے جب تک اس کی مرضی اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں تو گویا رسولوں کی جو محنت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ ہوا سے ہدا میں آ جائے اپنی مرضی سے رب کی مرضی کے تابع ہو جائے دوسری حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈگری مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے اتخوف اعلی امتی جس کے بارے میں میں اپنی امت کے بارے میں ڈرتا ہوں جس چیز سے میرا شدید ترین ڈر کس کے بارے میں الا ان کی خواہش نف وطول العمل اور لمبی تمنائیں مجھے ڈر ان دو چیزوں کا اگر یہ اس بندے کو نہ لگے تو پھر اس کی گارنٹی دی جا سکتی اگر یہ لگ جائے فرمایا فمل ہوا یا شدھ حق جہاں تک ہوا کا تعلق ہے تو یہ نقصان کرتی ہے کہ حق سے روک دیتی ہوا حق سے روک دیتی ہوا کس کا نام ہے آپ کی مرضی تو آپ کی مرضی جب حق کی مرضی کے ساتھ ٹکرائے اللہ کے حق کون ہے اللہ جب وہ اس کی مرضی سے ٹکرائے تو دونوں میں سے ایک آرے گی ایک جیتے گی ڈرا نہیں ہوتا ہے یا رب کی مرضی آر جائے گی آپ کی مرضی چلے گی یا آپ کی مرضی آر جائے گی رب کی مرضی چلے گی تو آپ کی مرضی چلی تو حق سے اس نے روک دیا طول العمل لمبی تمنا وہ اما طولمل سے الخرا وہ آخرت کو بلا دیتی جب آدمی ٹارگیٹ رکھتا ہے اس کا ٹارگیٹ موویبل ہوتا ہے وہ اٹھا کے آگے رکھ دیتا اٹھا کے آگے رکھ دیتا درمیان میں آخرت کوئی نہیں ہوتی کسی آدمی کے پروگرام کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ اتنا ہو جائے تو پھر میں مر جاؤں گا نہیں مرنے والی تو بات ہی کوئی یہ کروں گا پھر یہ کروں گا پھر یہ کروں گا پھر یہ ہو جائے گا پھر بچے جوان پھر ڈاکٹر بن جائیں گے اس کے بعد یہ کروں کہیں بھی موت کے لیے اس نے کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ کم از کم مہمان اداکار کے طور پر ہی رکھ لے۔ آخرا وہ آخرت کو بلا دیتی کہ میں نے مرنا بھی ہے。یعنی بندے کی ہوش نہیں پھرتی کہ آخرت اسے یاد کیا ہے گنتے گنتے سوتا ہے، گنتے گنتے اٹھ جاتا ہے، خواب میں بھی گنتا رہتا وہ دنیا مرتاحلہ تو اور یہ دنیا چل پڑی ہیں نا سفر کو جرنی مرتاحلہ اس کو دھکا دے دیا گیا یہ چل پڑی لیکن کیا ہو رہا ہے ظاہ یہ تم سے جا رہی ہے تم دنیا کی مخالف سمت میں فائر ہو گئے ہو جو بندہ پیدا ہوتا ہے جوئی تو وہ فائر ہو جاتا ہے اور اب اس کی ہر سانس اسے دنیا سے دور لے کے جا رہی ہوتی ہے اور آخرت کے قریب کر رہی ہوتی ہے نے کہا عشق کے مراحل میں عامر عثمانی ہے علامہ شبیر احمد عثمانی کے بتیجے ہیں فاضل دیوبند ان کے غزل ہے فرماتے ہیں عشق کے مراحل میں وہ بھی مقام آتا ہے آفتیں برستی ہیں دل سکون پاتا ہے بہت لمبی اس میں ایک شعر ہے عمر جتنی بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کے جاتا ہے جو آپ سانس لیتے ہیں اکسیجن لیتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کہاں ہے اکسیجن وہ لاش جاتی ہے اس ہم جب گلتے سڑتے ہیں کور میں تو وہ کاربن ہی بنتی تو بندہ جوئی جس کو کہتا ہے میری عمر بڑی ہو رہی ہے نہیں وہ اور گٹتی جاتی دنیا مرتاحلتن ظاہبہ دنیا بھی چل پڑی ہے مگر تیرے مخالف سمت تم سے دور جا رہی ہے وہ لرہ تو ہی الفاظ ہے وہ ہاض ہل آخر اور یہ آخرت ہے مرتاحلہ وہ بھی چل پڑی ہے لیکن کیا کر رہی ہے قادمتن وہ تیرے پاس آ رہی ہے کسی وقت بھی ٹکر مار سکتے ہو اس کو تم دنیا تمہارے پیچھے ہے آخرت بھی آ رہی ہے جب آدمی دوڑتا ہے جب ہم بچپن میں بس میں بیٹھتے تھے تو ہمیں یہ پتہ چلتا تھا یہ کھجورے اور یہ جنڈ اور یہ درخت بھاگ رہے ہیں بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یار یہ کیسے بھاگتے تو بھاگ تو ہم رہے ہوتے تھے لگتے ہمیں وہ تھے بھاگتے ہوئے تو مقصد یہ کہ تم چل رہے ہو رخ تمہارا کدھر ہے ایک جو سائٹ ہے ایک ڈیسٹینیشن تم سے دور جا رہی ہوتی ہے اور دوسری قریب آ رہی ہوتی ہے دنیا وہ ڈسٹینیشن ہے جس کے مخالف سے میں تم فائر کیے گئے ہو وہ تم سے دور جا رہی ہے آخر تمہارے قریب آ رہی ہے وہ ایک صاحب کا شعر ہے کہتے ہیں نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد کدھر دیکھتا ہوں کدھر جا رہا بندہ آگے چل رہا اور دیکھ پیچھے رہا تو ٹکر مار دیتا ہے کہ نہیں مار دیتا نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرکز قدم قبر کی طرف جا رہے نظر دنیا کی طرف پیچھے ہی مڑ کے دیکھے گا تو دنیا کو دیکھے جانا ہے اس لیے کہ دنیا تو پیچھے ہے قدم آگے جا رہے ہیں کدھر جا رہا ہوں کدھر دیکھتا ہوں تو مرتا ہے اور یہ آخرت بھی چل پڑی ہے اور یہ کادمہ آ رہی ہے ارائیویل اینڈ ڈیپارچر دنیا ڈیپارٹ ہو گئی ہے تم سے ماں کی رحم سے الگ ہوئے ہو تو یہ ڈیپارٹ ہو گئی اب اور ڈیپارچر لانچ کی طرف جا رہے ہو. وہ کادما ہے وہ آ رہی ہے القادمون ہوتا ہے ایئرپورٹ کے بعد لکھا ہوا ارائیویل اینڈ وہ ڈیپارچر والے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ صاحب جو ہے یہ المغادرون ہے والے کلے واحد منہما بنونا اور ان دونوں کے بیٹے ہیں دنیا کے بھی بیٹے ہیں آخرت کے بھی بیٹے ہیں ان کی اولاد ہے کچھ دنیا والے کچھ آخرت والے والے کل واحد منہ ہوما بنون ان دونوں کے بیٹے ہیں فنسٹتا تم اللہ کا کون بنی ا دنیا فا اگر تم سے ہو سکے تو دنیا کے بیٹے مت بنو بندہ اولاد کا کام یہ ہے کہ وہ پے کرے ماں باپ کو اگر تم دنیا کے بیٹے ہو تو دنیا میں کھپا دو گے دنیا میں لگا دو گے دنیا کو دے دو گے اور خالی ہاتھ آخرت میں جاؤ گے اگر تم آخرت کے بیٹے ہو تو ہو سکتا ہے دنیا میں تم خالی ہاتھ ہو لیکن آخرت میں تم سب کچھ انویسٹ کر دو اس کو دو گے ان یوم فی دار والا حساب آج تم دار العمل میں ہو حساب کوئی نہیں ہے یہاں مت مانگو لوگ ہیں، نیکی کی سلا یہیں پر مل جائے آج تم دار العمل میں ہو حساب کوئی نہیں ہے بچہ جب ایگزامیشن ہال میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں وہ غلط لکھے صحیح لکھے اسے کوئی ٹوکتا روکتا نہیں ہے اس لیے کہ وہ جگہ نہیں ہے وہ دار العمل ہے لکھو بیٹا جو لکھتا دار حساب کب ہوگا جب ریزلٹ آؤٹ ہوگا اس وقت اس لکھنے کا نتیجہ تو جو کچھ بننا ہوتا ہے ریزلٹ آؤٹ ہونا ہوتا ہے وہ ایگزامیشن حال کے اندر بند ہو کے ختم ہو جاتا ہے، معاملہ جو کچھ آپ نے لکھ کے دے دیا ٹیچر کے ہاتھ میں اپنا مقدر اس کے ہاتھ میں دے دیا فرمایا جو تم نے کر دیا نا وہ جب تم مرتے ہو تو سیل کر کے تمہارے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے اور نخر جو لہو یوم القیامتی کتاب صاحب آپ کا یہ آپ کا وہ رپورٹ آپ چیک کر لیں ریزلٹ سے دو چار دس دن پہلے وہ پیپر دکھاتے ہیں نا کہ آپ دیکھ لیں اس میں مارکنگ کوئی خراب تو نہیں ہوئی ہے کوئی ہو سکتا ہے کہ جمع کرنے میں غلطی ہو گئی ہو یا کسی غلط کو ٹھیک یا ٹھیک کو غلط کر دیا ہو تو اس کو چیک کر لیں تو وہ آپ کو چیک کروایا جائے گا یہ کتاب پڑوس کفا بین سے کلے کے حساب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہ ان پاڑھ ہوں گے ان پاڑ ہوں گے تو اگلے سی ڈی پکڑا دیں لگا کے دیکھ وہ دیکھیں ہر آدمی اس وقت اپنے حال میں مگن ہوگا ایکشن وی پلے ہو رہے ہوں گے لمح بل اور بندے کے پسینے جھوٹ رہے ہوں گے والا عمل اور کل تم نے آخرت میں پہنچ جانا ہے وہاں پر عمل کوئی نہیں نہ سبحان اللہ کا کوئی اجر ہے بندہ کہ یار یہ پلڑا صرف ایک سبحان اللہ کی ضرورت ہے میں ابھی کہہ دیتا ہوں سبحان اللہ اور رکھوا دوں گا نہیں اس سبحان اللہ کا کوئی اجر نہیں ہوگا یہ ہے ہوا اور یہ ہے خدا جو جس کے پاس چابی ہوتی ہے وہی وہ خدا ہوتا ہے گاڑی اسی کی ہوتی ہے قبضہ مال کی جو ہے وہ نبے فیصد ثابت شدہ حق ہوتا ہے قانون کی چکوپیشن از نائنٹی پرسنٹ اف لا جس کے قبضے میں ہے اس کو ثبوت دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے اس کا قبضہ ہی اس کا ثبوت ہے جو دوسرا دعویٰ کرتا ہے کہ دی یہ میرا ہے وہ ثبوت پیش کرے گا چیز اس کی اس کی تو قبضہ مال کی اس کا ثبوت ہے میرے پاس ہے جی سب سے بڑی یہی ثبوت ہے آپ کی چابی جس کے پاس ہے نا وہ خدا ہے کچھ لوگ اپنے خدا خود ہوتے ہیں سیلف اسپانسر اور اکثریت انہیں لوگوں کی الہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس کا خدا اس کی مرضی ہے اس کی اپنی مرضی اس کی خدا ہے جو چاہتی ہے کام کروا لیتی اللہ جب بھی ہاتھ لگاتے ہوتی مزاقی تم اللہ تمہارے پہی حرکت کوئی نہیں کرتے جب بھی میں تمہیں کہتا ہوں نکلو اللہ کی راہ میں کال تم لال جمین سے چمٹ جاتے ہو تم لمبے ہی پیر رہے ہو ساک تمہ لگات کا مطلب کیا زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو چمٹ جاتے ہو لیٹ جاتے ہو لمبے پڑ جاتے ہو جب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں موو کرنا چاہتا ہے پتہ چلتا ہے چابی کوئی نہیں ہے ہینڈ بریک لگی ہوئی ہے چابی کس کے پاس ہے؟ وہ میرے پاس ہے میں لے کے سویا ہوں میں چاہوں تو رات بارہ بارہ ایک ایک بجے تک سین میں دھکے کھلواتا رہوں تو اگر چاہے تو دس منٹ کے لیے مسجد بھی نہیں جائے یہ اپنا خدا خود ہے. قیامت کے دن اللہ سے کسی اجر کا یہ دعوے نہیں چاہ بھی تیرے پاس ہے پیسے کس چیز سعودیشی طرح ہوتے ہیں اسی طرح فرمایا آفر آئیت من اتخذ الہو ہواہو وآداللہ اللہ علی علم وختم علی قلبہ وسمعہ وجعل علی بصری غشاہ فَمَنْ مِن بَعْدِ اللَّهِ اس شخص کو دیکھا جس کی مرضی اس کی خدا ہے جس کی مرضی اس کی خدا ہے مانتا خزا ہوا جس نے اپنی مرضی کو اپنا الہ بنا الہ کا لفظ استعمال کی ہے سارا دن کہتے رہو لا الہ اللہ لا اللہ جب تک اپنی چابی تم نہیں دو گے اللہ کو تب تک وہ تیرا اللہ ہوئی ہی نہیں سکتا جس کے پاس تیری چابی ہوگی وہ تیرا اللہ ہے بندے کو اسٹارٹ کرتی ہے کیا موٹو بغیر موٹو کے جو چلتا ہے وہ حیوان ہوتا ہے انسان اور حیوان کو جب ڈیفائن کیا گیا تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی ان کا موٹیو کوئی نہیں ہوتا گائے بیس چلتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی پھر جہاں سے چاہے گی وہاں سے کارن کر لے گی پھر دائیں چلی جائے بائیں چلی جائے اس کا کوئی موٹیو نہیں ہوتا بندہ جدر بھی جا رہا ہو اسے پوچھیں گے تو کچھ نہ کچھ وہ آپ کو موٹیو بتائے گا قتل بھی ہوتا ہے تو عدالت موٹیو ثابت کرتی ہے کہ قتل کا مقصد کیا تھا وہ جو فرمایا نمن آپ علّہ و من عال اللہ و ابغاز علّہ و احبال محبت کا بھی موٹو ہونا چاہیے نفرت کا بھی موٹو ہونا چاہیے دینے کا بھی موٹو ہونا چاہیے روکنے کا بھی موٹو ہونا چاہیے تو یہاں جو بات کہی گئی ان لال انسان آنکھوں آ انسان جو بل تن دلا ہے اور یہ ہم بچپن میں دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بچہ اس کا ایک کھلونا ہے وہ ایسے ہی پڑا رہے گا اس کی توجہ نہیں لیکن جو دوسرا بچہ اس پہ ہاتھ ڈالے گا یہ کو اٹھے گا میرا ہے میں نے کھیلنا ہے تو ایک مہینہ ہو گیا اپنے ہاتھ نہیں لگایا تھا اس کو اب کیا تکلیف ہوئی چونکہ دوسرے کو وہ چاہیے لہذا اس کو بھی اب چاہیے یہ ہے تھوڑ جلاپن تو یہ جبلی طور پر ایسا ہے اور شہوری طور پر اس کو روکنا پڑے گا جو چیز جبلی ہے اس کو اس کے لیے ایمان کی ضرورت نہیں ہے سانس لینے کے لیے چونکہ یہ ہمارا جبلی فطری اور نیچرل عمل ہے اس کے لیے ایمان کی ضرورت نہیں ہے وہ سکھ بھی سانس لے رہا اس کے بھی پھیپڑے چل رہے ہیں عیسائی کے بھی چل رہے ہیں یہودی کے بھی چل رہے ہیں وہ جو دہرے ہیں ان کے بھی چل رہے ہیں مسلمان کے بھی چل رہے ہیں لیکن روکنے کے لیے ایمان کی ضرورت پڑتی ازا مساح جزو خود اس کو تکلیف پہنچے تو پھر باں باں کرتا ہے، ٹوٹی لاتن والا کئی بار میں کسی نے کسی نے میری گال نہ سنی لیکن جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پاس سے گزر جاتا ہے خود اسے قرض چاہیے تو پورے زمانے کے گلے ہوتے ہیں لیکن کوئی اس سے مانگے تو نہیں دے گا خود ان کی گاڑی اگر رستے میں خراب ہو گئی ہے تو ہاتھ دیتے ہیں کوئی روکتا نہیں ہے تو بڑے گلے ہوں گے بڑے لوگوں کے خون سفید ہو گئے جی پتہ نہیں کیا ہو گیا لیکن جب یہ دیکھتا ہے کسی کو ہاتھ دے رہا ہے تو چھا کر کے 140 سو پہ پاس سے گزر جاتا میرا ٹائم کھوتا نہ ہو ایجام سرو جزو آجامس خیر و منو آپ خود بھی وہی کام کرنے لگ جاتا اصلی پھر میں لل مسلین سوائے نمازیوں کی کا مطلب یہ ہے کہ نماز ان عادتوں سے جان چھڑا دیتی ہے بندے کسی کسی کے ساتھ وہ باندھ دیتی ہے کسی کلے کے ساتھ باندھ دیتی ہے کیوں پانچ وقت بلایا جاتا ہے کس کے پاس بلایا جاتا ہے گویا ایمان اللہ جی نے کہنا چاہیے تھا ال المسلین کہا گویا ایمان اور نماز ہم مانی چیزیں ہیں اگر ایمان ہے تو نماز ہوگی اگر نماز ہے تو ایمان ہوگا لادہ حضور نے فرمایا کہ جس کو کثرت سے مسجد کے ساتھ شگوبت کا دیکھو اور مسجد سے نکلتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو یہ ممکن نہیں کہ بندہ مومن اور نمازی نہ ہو مسلم لیکن یہ وہ نمازی اللہ جینا صلاح جو اپنی نمازوں میں کیفیت ہے نماز کی اور حیت ہے نماز کی دو الگ الگ چیزیں ہیں دو آدمی پڑھ رہے ہیں ایک حساب میں کھڑے اور دونوں کی کیفیت میں فرق ہوگا ہیت میں نہیں ہوگا یہ بھی چار رکاتے پڑھ رہے یہ بھی چار کتے پڑھ رہے اس نے بھی سجدہ کیا اس نے بھی سجدہ کیا اس نے رکو کیا اس نے بھی رکو کیا جو فرق ہوتا ہے وہ اس کی کیفیت میں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں رچاط فرمایا کہ تم میں سے لوگ جب نماز کے لیے کھڑے بہت سارے نمازی ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کسی کو دس فیصد ملتا ہے کسی کو پانچ فیصد ملتا ہے کسی کو دو فیصد ملتا ہے کسی کو کچھ نہیں ملتا اس کی نماز لپیٹ کے اس کے منہ پر مار دی جاتی تو جو حیت ہے نماز کی اسٹرکچر جو ہے اس کا وہ مقت ہے نسلاکالتالمین کتاب موقع تھا اس کا ٹائم ہے کیفیت ڈائنی ہے ڈائمن اس کا لکھا ہوگا آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ جی یہ زد المؤقت یہ مقد کی زد ہے نماز کا تعلق تیرے کری کے ساتھ ہے. آپ جس لیے کہتے نا وہ جو فرض ہے نماز کے نماز سے پہلے تو اس میں جسا پاک کپڑے پاک جگہ پاک جگہ پاک تو اس کا تعلق جگہ کے ساتھ کیفیت کا تعلق جگہ کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے تیری ذات بازار جا رہی ہے کیفیت وہاں گئی ہے اگر ہے تو دکان میں گئے ہو تو کیفیت دکان میں گئی کھیت میں گئے ہو تو وہاں گئی ہے، تخت حکومت پر بیٹھے ہو تو وہاں گئی انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہو تو وہاں گئی اگر نہیں گئی تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ جین ہم آلہ جو دائم رہتے ہیں اپنی نمازوں میں یعنی جتنے پابند اللہ کے احکامات کے وہ نماز میں ہوتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ باہر نکل کے بھی وہ اتنے ہی پابند ہوتے ہیں تو گویا نماز نہیں ہوتے وہ کیفیت دائمی یعنی رب کی غلامی کا احساس دائمی وہ صرف مسجد تک نہیں کہ مسجد سے نکلے تو یہیں یہ چھوڑ گئے جیسے وہ تعلیم والے کہتے ہیں کہ یہ بھی پورا کرو یہاں سے یو ٹرن لو تو پہلے ٹریک میں اور یہاں سے یو ٹرن لو تو دوسرے میں جاؤ جب لسنس لے لوگے تو تمہاری مرضی ہے تیسرے میں چلے جاؤ ہاتھ ماتا ڈاؤ اسٹے رنگ کے ساتھ پاؤں ماتے لاؤ جب لائسنس لے لوگے تو بے شک تانگے دونوں سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ لینا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تم دین کے ساتھ تو یہ معاملہ نہ نہ کریں کہ جب مسلمان ہو جائیں گے تو جو مرضی پہ کرے جس مرضی ہے ٹریک سے ہم ترن لے لیں کوئی پوچھنے والا نہیں اس لیے کہ سے ملے گیا کلمے کا جس طرح ضبط ہو جاتا ہے نا باپ گناہ وہ ہوتے ہیں جس طرح لائسنس ضبط کر لیتے ہیں نا بیڑیاں لگا کے کیا کہتے ہیں خارجولہ اسی طرح خارج ایمان بھی کر دیا جاتا ہے وہ پتا کا ضبط کر لیا جاتا ہے سٹک کر دیا جاتا ہے آپ بے شک اپنی جیب میں اس کو رکھ کے دیکھتے پاسپورٹ پہ لکھا ہو مسلمان میں مسلمان ہوں قبر میں دکھا دوں گا ان کو بات نہیں تو نمازی وہ ہے جس کی نماز اسے ان عادات سے جزور اور منور سے روکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لئی سل مومن وہ مومن نہیں بل شباون جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے وہ جار ہو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا آپ کو یہ سورج بہت یاد ہوگی ہر نماز میں پڑھتے ہوں گے آرائے و بدین فضال کل یتیم ولا یحد تعام المسکین فوائل مسلم حالات کیا پاس ہے نمازیوں کے تمہیں بتاؤں آخرت کی تقذیب کرنے والا کون ہے ارآتا تو دیکھا اس کو اللہ جی یو کرزبین فضال کا یہ وہ شخص ہے اللہ یدعو الیدیم جو یتیم کو دھکے دیتا ولاد وام المسکین اور مسکین کو کھلانے کی تحریض نہیں دیتا راغب نہیں کرتا اس کی طرف تو جو راغب نہیں کرتا وہ خود کہاں سے کھلائے گا فاو لسلی ویل ہے ان مسلم کے لیے اللہ زین سلا ساہن جو اپنی نمازوں سے غافل پتہ نہیں نماز کہتے کس کہ کو وہ نمازی ہیں اسی لیے اللہ نے مسلم کہا ہے ان کو لیکن انہیں پتا نہیں کہ نماز کہتے کس کہ کو یہ ان کی فیزیو تھریپی ہے نہ کریں تو نیند نہیں آتی کچھ کھویا کھویا سا رہتا ہے اللہ زین صلاحت اللہ ان کی نماز ریاکاری ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ چیزیں روک لیتے ہیں پتا ہے کو اس چیز کی ضرورت ہے نہیں دینی میرے پاس ہے پڑی ہوئی ہے نہیں دینی یار یہ کیسا معاشرہ ہے جس میں اس بات پر جتنا زور دیا جاتا ہے اتنی کمی اس میں ہوتی ابھی عید کا واقعہ ہے کے علاقے کا ایک فیملی تھی دو بچے تھے ایک بچی تھی اور میاں بیوی تھی کام نہیں تھا بے روزگار تھا آدمی جاتا تھا وہ دہڑی لگاتا ہوگا جس طریقے سے انہوں نے دکھایا وہ بیکار رہنے والا آدمی نہیں پریشان حال تھا اور کام کرتا تھا پوری نہیں پڑتی مکان کا کرایہ دیتا تھا مکان کا کرایہ پورا نہیں پڑتا مالک مکان نے نوٹس دے دیا نکلو خالی کرو اس کی بیوی گئی کہاں سے کہیں سے مشین مانگ کے لے آئی وہ عید کے دن پھر چلے کپڑے سیوں گی تو کچھ ہو جائے گا گزارا کچھ ہو جائے گا جو کہ دو چار جوڑے اس نے سیے وہ دینے گئی بچوں کو پیچھے چھوڑ گئی گھر میں بچے تھے باہر نکلے کھیلنے کے لیے کوئی مشین اٹھا کے لے اب وہ مشین والے آ گئے صاحب اور وہ کہتے ہیں اگر آج نہ ملی مشین آپ نے کوئی بندوبست نہ کیا تو کل میں پولیس لے کے آؤں گا صبح سے فاقا ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رات ہوئی صبح عید ہے بچے ضد کر رہے ہیں دونوں کی امی وہ ہمارے کپڑے کہاں ہیں صبح عید ہے میرے کپڑے بڑا کہتا ہے میرے کپڑے چھوٹا کہتا میرے جوتے وہ جو گود میں ہے وہ ماں کا منہ پکڑ پکڑ کے اپنی طرف کرتی ہے اس کو بھی کچھ چاہیے ہوگا وہ پوچھتی ہے میرے کہاں ہیں ماں رو کے کہتی ہے بیٹا کل تمہیں نئے کپڑے مل جائیں گے صبح وہ چائے میں بچوں کو زہر ملا کے پلا دیتی محلے والوں نے پھر کفن دے دیا انہوں نے کسی نے اس کے ان کے کپڑے کسی کو یہ پتا نہیں تھا کہ عید اور ان کی بھی عید ہے کل کفن انہوں نے دے دیا ماں پاگل ہو گئی اب وہ دکھا رہے تھے پاگل خانے میں بڑی عجیب کیفیت ہے سمجھتے ہیں آپ وہ محلہ اس قتل میں شامل نہیں کیا کسی کو پتا نہیں تھا کہ ان کے پڑوس میں کیا حالت ہے یہ عورتوں کو پتا چل جاتا ہے کون سی کون سا ڈیور کتنے تولے کا لے کے آئی ہے کسی عورت کو پتا نہیں تھا پڑوس میں ایک عورت بھوکی بھی ہے اس مسجد کے مولوی کو بھی پتا نہیں تھا بھی حس ہیں؟ بلّا جی شبان و جارو جائے وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پیٹ بھرا ہوا اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا کتنے گھر برباد ہو گئے ہر محلے میں اللہ تعالی نے امیر پیدا کیے ہوئے ہیں یہ قیامت کے دن حجت ہو گیا. کوئی محلہ ایسا نہیں جس میں سارے غریب ہوں ان غریبوں کا آپ اس امیر کے پیسوں میں اللہ نے شامل کر دیا دیکھیے امتحان کس کو کہتے میرا ہے فرمایا نہیں اللہ زین والم حق معلوم وحروم اگلی آیت سور مہارت ان لسان خل کا حلوا ازا مسا الر جزوا و ازا مسا الخیر و منوا انل مسلم الزین انہیں پتا ہوتا ہے کہ جب یہ بات میرے نالج میں آ گئی ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ میری ذمہ داری بن گئی ہے کہ کم از کم اتنا تو ہو جائے یا تو سٹیٹ اس قسم کی ہو کہ جو بے روزگاری الاؤس کو ارینج کرے اور لوگوں کو پہنچائے لیکن جب وہ بھی نہیں اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے آخر کوئی اپنے بچے مارتا ہے تو ایسی تھوڑی مار پیارے پیارے کو صرف امیروں کو ہی نہیں پیارے ہوتے غریبوں کو زیادہ پیارے ہوتے دیکھو زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کا ان کے مالوں میں یعنی نمازیوں کے مالوں میں حق کو معلوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اگر تیرے گھر میں کھانا بچ گیا تو یقین جان تیرے محلے میں کوئی بھوکس ہو گیا اس لیے کہ رب ٹائم ٹو ٹائم دیتا ہے یہ جو بچ گیا یہ کسی کا تھے گھر میں بچ گیا اب ڈھونڈ جا کے کون بھوکا ہے پتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہانڈی جب پکاؤ تو اس میں ایک گلاس پانی ایک پیالہ پانی کا زیادہ کر دیا کرو تاکہ پڑوسیوں کو اس میں سے دو یہ تمہارے کھانے کی زکاط ہو جائے گی اور رب اس میں شفار اور برکت دے دے نہیں ایسے مرو گے کھا کھا کے, کے. فوڈ نہیں ہوگا وہ صدقہ بن جائے گا رب اس میں برکت دے دے تو, تو بندہ مومن جب آ کے اللہ اکبر کر لیتا ہے تو اس کو کس چیز کی ریہرسل نمازی کو کس چیز کی ریہرسل کروائی جاتی ہے اللہ اکبر کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ میری کوئی مرضی نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کی مرضی ہے اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے کوئی برکت نہیں کرتا نہیں کرنی چاہیے لوگ کرتے ہیں کوئی داڑھی ناپتا رہتا ہے کوئی مونچوں کا سائز چیک کرتا رہتا ہے کوئی ٹوپی کو چیک کرتا رہتا ہے کوئی جناب والے بٹن دیکھتا ہے گھڑی دیکھتا ہے یہ غیر خشو کی نشانی ہے کہ ابھی بندہ ٹیون کوئی نہیں ہوا صحیح سٹیشن نہیں پکڑ رہا ہے. اللہ اکبر کا مطلب کیا اب میرے اوپر اللہ کا حکم چلے گا اب وہ کھاتا پیتا نہیں اس لیے کب اس کی مرضی نہیں چل رہی اللہ کی مرضی مسجد سے باہر نکل کے تو چابی چھین لیتے مسجد سے باہر نکل کے اللہ سے چابی چھین لیتے ہو پھر تیری مرضی چلنی شروع ہو جاتی ہے تمہیں پانچ ایک دن میں پانچ ریفریش ریفریشز کورسز کروائے جاتے چابی رب کو دو چابی رب کو دو چابی رب کو دو رب کی مرضی کے تابع ہو جاؤ مسجد سے جوئی ہی نکلتے ہیں ہم لوگ تو بھی چھین لیتے ہیں. پھر ہماری مرضی چلی اب میں تجارت کروں گا حضرت شعیب علیہ اسلام کو جو تانا دیا تھا ان کی قوم نے یہی دیا تھا نا خالو یا شعیب و اصالاتوں کا تام و روکا نت روکا مایا بدو اباؤ نہ مان تیری نماز یہ کہتی ہے کا مطلب ہے کہ نماز یہ کہتی ہے کہ تیری کوئی مرضی نہیں تیرے مال پر بھی تیری مرضی نہیں سی ایم والے حق کو معلوم والمحروم تو نماز ریحرسل کرواتی ہے اپنے اوپر سے قبضہ اٹھانے کے میں نے ہاتھ اٹھا لیے اب رب بڑا ہو گیا میں نے پہلے بھی ارض کیا تھا کہ حضور کو جب کہا گیا وہ رب کا فقبر کیا مطلب لوگوں کو ہوا سے آزاد کروا کے رب کے تابے کا رب کو بڑا بناؤ رب کو جو اصل ترجمہ ہے وہ کیا ہے اور اپنے رب کو بڑا بناؤ دی جورے تو وہ بڑا ہے ڈیفیکٹو عام بڑے قانونی وزیر اعظم کوئی اور, اور مرضی کسی اور کی چلے گھر میں میں اس بڑے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں گھر کے اندر ایک بڑا بھائی ہے قب کے لحاظ سے نہیں عمر کے لحاظ سے رتبے کے لحاظ اس سے دوسرے بھائی جو ہے وہ نہ تو کوئی سودا کرنے میں نہ کوئی بزنس کرنے میں نہ کوئی بیٹی بیانے میں نہ بیٹا بیانے میں کوئی کنسلٹ نہیں کرتے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مشورہ نہیں اسے اس رائے نہیں لیتے تو وہ ایک گلا کرتا ہے جب بھی کوئی آ کے کہتا نا اسے کہ جی آپ ان کے بڑے بھائی ہیں تو ہم آپ سے بات تو کہہ رہے جی مجھے تو کسی بڑا بنایا ہی نہیں حالانکہ وہ, وہ بڑا ہے تاریخ پیداش سے وہ بڑا ہے. لیکن چونکہ مرضی نہیں پوچھی گئی اس کی مرضی نافذ نہیں کی گی لاد وہ گلا کیا کرتا ہے سانو کسی بڑا بنایا ہی نہیں رب کیا کر رب کا فکر ہو رب کو بڑا بناؤ اس سے پوچھو اور اس کی بھی مرضی پوچھ لیا کرو وہ کیا کہتا ہے اتنا بڑا بناؤ اتنا بڑا بناؤ کہ تمہارے گھر میں اتنے چرچے ہو جائیں کہ تمہارا دو سال کا بچہ دوسرے بچہ ہو پتا ہو کہ اللہ نام کی کوئی ہستی اور اس کی بھی کوئی مرضی چلتی بیٹا اللہ راضی نہیں ہوتے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں بیٹا اللہ یہ کہتے ہیں تو انہیں پتا چلے کہ ہمارے گھر کے اندر چار پانچ تو ہم ہیں نا تو ایک اللہ نام کا بھی کوئی نظر کوئی نہیں آتا پر مرضی اس کی چلتی ابو بڑا ڈرتے ہیں ہم سارے ابو سے ڈرتے ہیں اور ابو اللہ نام کی کوئی ہستی ہے اس سے ڈرتے بچپن میں یہ چیز انسٹال کر دیں آپ اولاد کے اندر تو پھر بعد میں آپ کو ڈنڈا لے کے پیچھے نہ پھر نہ پھر کبھی ایک ہوٹل سے اٹھاتے کبھی دوسری ہوٹل سے جا کے اٹھاتے جو چیز آر رائڈ ریڈی پروگرام ہو تو یہ مسئلہ نہ ہو اللہ کا حوالہ دے دینا کافی تو اللہ کا وربا کا سب کب در ہے نبی رب کو بڑا بناؤ اس چھ فٹ کے اوپر بھی رب کی مرضی وہی بڑا ہو ایک گھر کے اندر بھی اللہ ہی بڑا ہو ایک محلے میں اللہ ہی بڑا ہو جہاں اللہ کی بات آئے سب کے سر نیچے ٹھیک ریاست میں بھی اللہ ہی بڑا ہو یہ ہوا جو ہے نا یہ جون, جون بندہ اوپر چلا جاتا ہے یہ ہوا خواہش نفس یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے اتنا زیادہ ڈیمیج کرتی ہے آپ کہتے ہیں رسک ایک غریب آدمی ہے اس کی ہوا اس سے کیا کروائے گی نماز نہیں پڑھنے دے گی اس سے. لیکن ایک امیر آدمی سے کیا کیا بربادیاں کروائے گی ایک سپاہی سے اس نے کیا نقصان کروانا ہے ایک جرنیل سے کتنا نقصان کروائے گی وہ تو بندہ جتنا امپورٹنٹ پوسٹ پہ جاتا جاتا ہے یہ ہوا اتنی زیادہ بربادی کرتی چلی جاتی عام آدمی کی ہوا خواہش ہے نا سر اس کی مرضی اور اس کا دعوی اتھارٹی میں اتھارٹی ہوں میری مرضی نہیں بندہ جہاں بھی چلا جائے مرضی رب کی چلتی اتھارٹی رب کی ہے بندہ چیف اگزیکٹو ہے وہ نافزا ہے اس کے پاس زانی کو سزا اس نے دینی ہے فرشتوں نے آ کے نہیں دینی چیف ایگزیکٹ انسان یہ خلیفہ انسان ہے لیجسلیٹر رب ہے اتھارٹی اس کی مرضی اس کی درمیان میں انیبلنگ لیجسلیشن انسان کر سکتا اس کو دیا گیا ہے موقع کہ رب کی مرضی پوری کرنے کے لیے جب حکم ہو جاتا ہے ڈگری آ جاتی ہے رائل پیلس سے کہ فلاں کو ہم نے پروموٹ کر کے جنرل بنا دیا یا فلاں بنا دیا ہے, تو نیچے انیبلنگ لیجسلیشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کی تنخواہ کے لیے لیٹر جاری ہو جاتا ہے بڑھانے کا اکوموڈیشن کا کرایہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کا زیادہ ہو جاتا ہے گاڑی جو ہے وہ نئے ماڈل کی ایشو ہو جاتی ہے یہ نیچے انیبلنگ لیجسلشن ہے لیکن اصل کام اس ڈگری کا ہے جس نے اس کو پروموٹ کیا قانون ساز اللہ رسول ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں نو لیجیے اسلامی ملک پاکستان کے اندر کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بن سکے گا اتارٹیز پرنے کی. کی بات جس طرح عام آدمی کلمہ پڑتا ہے اور عملی زندگی اس کے ساتھ اس کی ٹیلی نہیں کرتی اسی طریقے سے ہماری اسٹیٹ بھی ہے اس کے آئین نے کلمہ پڑا ہوا ہے مگر جس دن سے پڑا ہوا ہے اس دن سے اس کی صحت خراب رہتی ہے بےچارے ٹی چھوڑتی ہے تو اس کو کینسر لگ جاتا ہے جو کینسر ٹھیک ہوتا ہے اس کو ایڈز لگ جاتی ہے وہ چھوڑ اسے بڑا آ کے بیٹھ جاتا ہے اس کو ایک کتے والا جاتا ہے دو کتے والا آ جاتا ہے اس دن کو اس بچارے کی صحت ہی خراب ہے لیکن بہرحال کلمہ اس نے پڑھا دنیا کا واحد ملک ہے جس کے آئین میں یہ بات شامل ہے یہ بات نوٹ کر لیا دنیا کا واحد آئین جس نے کلما پڑا ہوا ہے جس میں اللہ اور رسول بڑے باقی کہیں بھی نہیں ہے اللہ کرے گا کسی نہ کسی دن کوئی حق والا آ گیا تو عمل بھی ہو جائے گا تم بہرحال اصل جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ نبیوں کی ساری جد و ان دو کلموں کے درمیان رہی ہے ہوا اور ہدا افارمان تقاضا الہہ ہواہ جس نے اپنی ہوا اپنی خواہش اپنی مرضی کو اپنا الہ بنا لیا ہے نبیوں کی ساری جد و جوہ سارے مجاہدے ساری مشقتیں ساری صحیح اس میں رہی ہے کہ بندے کو ہوا کے قبضے سے چھڑا کے خدا کے قبضے میں دے قرآن میں بہت ساری آیات ہیں اس مضمون کی نبیوں کو بھی خبردار کیا گیا علیہ اسلام کو کہا گیا فلا یا سدن نہ کانا ملا و تباہ ہوا وہ من آ بن لو مم تباہ ہوا ہو غیر ہو دم مین اللہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ہدایت کی بجائے اپنی ہوا پر چلے اپنی خواہش پر چلے اس بندے کا تو کوئی پتا نہیں کائرہ ٹوٹا ہوا اس کا نہ کوئی رشتہ ہے نہ کوئی ناتا ہے وہ کسی رشتے ناطے کا احترام نہیں کرتا وہ کسی کا دوست ہوتا تو بھی کسی کا دوست نہیں ہوتا خائن ہوتا لہذا یہ دو کلمے ہیں میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جس کے پاس چابی ہوتی ہے گاڑی اس کی ہوتی ہے اگر ہماری چابی ہماری مرضی کے پاس ہے تو ہماری مرضی ہماری خدا ہے اور اگر ہم نے اپنی چابی رب کے ہاتھ میں دے دی ہے تو رب ہمارا مالک ہے سودا ہو گیا اگر یہ نہیں ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا ہے دلوں و جو مسلمان ہی تو اگر ہم اس کیفیت کو نہیں پہنچے ابھی حاجی اگر آپ تشریف لائے تو بتا رہے تھے اپنے اپنے تاثرات اور جس نے بھی حج کیا وہ جانتا ہے کہ وہ جو پہلے حج میں مزہ آتا ہے پہلی دفعہ بیت اللہ کو دیکھنے میں وہ پھر زندگی بھر نہیں ہے اس میں آدمی گلتی بہت ساری کرتا ہے لیکن جو بات اس پہلی نظر میں ہے کبھی بعد میں نہیں ہوتی جس آدمی نے پہلی دفعہ حضور کے روزے پر حاضری دی ہے وہ جو سرور ہے بعد میں بار بار جا کے عمرے بھی کرتا ہے آج بھی کرتا ہے وہ سرور کبھی نہیں آتا وہ پہلی نظر جس میں فرمایا کہ جو منہ سے نکلتا ہے رب قبول کر لیتا ہے وہ اس کیفیت میں بندہ پہنچ جاتا ہے کہ پیور سارے جراثیم مر جاتے ایک ٹیمپریچر آتا ہے جس میں سارج جراثیم مر جاتے ہیں اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ زندگی میں کم از کم یہ ویکسین بھی لے لو میں نے مثال رات کو بھی دی تھی آجیوں کے اس میں جو ان کی استقبالیہ تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہیں گاڑی لے جائیں نجدہ روڈ پہ مکینک کے پاس تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ مینیفولڈ کا ہے اور وہ چونکہ گرم ہو کے ہو اوکے ہو کے اتنا سخت ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اب کھلتا نہیں ہے تو وہ ہاتھ نہیں ڈالتے کہ صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں ٹوٹ جائے اس کا نٹ بولٹ تو پھر مسئلہ ہوگا اس کو کہاں لے جاؤ وہ لے جاؤ کیوں ان کے پاس تارچ ہے وہ اس کو ویلڈنگ تار سے اس کو گرم کر کے ٹوٹ بھی گیا تو وہ نکال لیں گے حج پر اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہاں ویلڈنگ تارت ہے وہ تیرے سارے زنگ اتار دے نظر پڑتی ہے سارے جراثیم مر جاتے اور جس کے وہاں نہیں مرے پھر کبھی بھی نہیں مرتے یا تو وہ ٹھیک ہو کے آتا ہے یا بہت زیادہ بگڑ کے آتا ہے وہ جو کیفیت ہے وہ بندے کو یوں بنا دیتی کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض گناہ ایسے ہیں جن کی اور کوئی تلافی نہیں ہے ارفا کی دیکھیں نماز سے نماز تک معاف ہوتے ہیں جمعے سے جمعے تک معاف ہوتے ہیں عمرے سے عمرے تک معاف ہوتے ہیں رمضان سے رمضان تک معاف ہوتے ہیں لیکن فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو بغیر میدان عرفہ جائے نہیں صاف ہوتے وہ بلیچ مارنی پڑتی ہے میدان ارفا میں اب میدان عرفہ میں بھی ہمیں کھانے پینے کی فکر پڑی کے مسئلے ہوتے ہیں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ بھی اس کیفیت سے ہم گزرتے ہی نہیں وہ میدان حشر کی کیفیت کہ جہاں بندہ پچھتا ہے اور اپنا آپ ایڈ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا اس کا وہ رونا اور دھونا اور سر پہ خاک ڈالنا اس کا وہ جو ادائیں جو رب کو قائل کرتی ہیں وہ والی یہی نہیں وہاں بھی چکر یہی پڑتا ہے سارے چکر لگا رہا تھے کہاں کوئی بریانی ڈھونڈ رہا ہے کوئی چاول ڈھونڈ رہا ہے کوئی کیا ڈھونڈ رہا ہے اسی چکر میں جو ان سے فارغ ہو گیا پھر وہ باتھ روم ڈھونڈنا شروع کر دیتا اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے پھر وہاں. تو وہ کیفیت نہ حج میں ہم پر گزرتی ہے نہ نماز میں گزرتی ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ہمیں زنگ لگے ہوئے ہمارے بولٹ سارے جام ہوئے ہو گئے جتنا اسلام کے اندر حقوق لباد پر زور دیا گیا ہے اتنا کہیں بھی نہیں دیا گیا لیکن اوریجنل رب العالمین کا بھیجا ہوا دین تمام انسانوں کے رب کا تو اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلین ایسے نہیں ہوتے مسلین ایسے نہیں ہوتے کیسے کہ مصیبت آئے تو جزا فضا کریں اور اچھے دن آ جائیں تو وہ بھی آنکھیں پھیر لیں انہیں اپنے جب وہ کسی غریب کو دیکھتے ہیں نا انہیں اپنے غربت کے دن یاد آ آج یہ میرے والی جگہ پہ کھڑا اور آج اس کے وہ احساسات ہیں جو کل میرے تھے آج اس کے بچے اسی طرح ترستے ہیں جس طرح کل میرے بچے ترستے تھے لہذا وہ آگے بڑھ وہ ان کے درد کو اگر نہ سمجھے تو اس دور سے گزر کے آیا ہے تو جو جدی پشتی کھاتے پیتے ہیں وہ سمجھیں گے روزہ کیوں فرض کیا گیا کہ کم از کم یہ کھاتے پیتے جاگیردار بھی کم از کم اس بھوک میں سے ایک دفعہ تو گزرے انہیں پتہ چلے بھوک کس کو کہتے اور غریب پر کیا گزرتی ہے تاکہ یہ بھی سوچیں جو غریب ہے جو حس گربت سے ہم سارے غریب ہیں تو یہاں بیٹھے ہوئے نا امیر ہوتے پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہم سارے غریب ہیں یہاں آ کے ہمیں پٹین بھر کے تو کسی نے کر دی پینٹ پاکستان جاتے ہیں دو مہینے میں پٹین ہماری گر جاتی پھر اندر سے کوئی غریب نکل آتا ہے ہم سارے غریب ہیں ہم ان حالات سے گزرے ہوئے ہیں فاقے بھی کیے ہوئے ٹوٹے جوتے بھی پہنے ہیں پھٹے کپڑے بھی پہنے ہیں ہمیں پتہ غریب کے کیا ایسا ساتھ ہو, اس کی عید کیا ہوتی ہم ان کے بچوں کو اپنے عید میں شریک کر لیں ہر آدمی اگر اپنا ہے تو اپنے بھائی کے بچوں کا بھی خیال کر لے بہن کے بچوں کا بھی خیال کر لے اپنے بچوں کو کھلونا لے کے دیتا بہن بھائی کے بچوں کے لیے بھی کر لے یہ چیزیں دل کو رقیق رکھتی ہیں زنگ نہیں لگنے دیتے بندے کو فراؤن نہیں بننے دیتی نمرود شداد نہیں بننے دیتی اس کے اندر کا غریب زندہ رہتا ہے چاہے باہر بھی اس کے اوپر چڑھ جائے اور باہر سے لوگوں کو وہ کتنا بڑا نظر آئے لیکن اس کے اندر کا غریب زندہ رہتا ہے وہ آپ نے مثال سنی وہ محمود غزنوی کا جو غلام تھا ایاز چھپ چھپ کے ایک کمرے میں جایا کرتا تھا لوگوں نے شکایت کر دی پتہ نہیں کہ خزانہ چھپایا ہوا اس نے تو بعد میں پھر ایک دن جا کے چھاپا مارا انہوں نے تو دیکھا اس نے ایک سندوکڑی کھول لی تھی اندر پھٹے کپڑے اس نے دیکھ رہا تھا رو رہا مگر یہ کہ اس نے کہا یہی خزانہ ہے میں اپنے ان دنوں کو یاد کرتا ہوں جب میں بکریاں چلایا کرتا تھا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کا یعنی امیر کا زیادہ میرے اوپر احسان کہ میں کہاں تھا اور آپ نے کہاں مجھے اپنے پاس بٹھا لیا ہے میں بھولتا نہیں ہوں آپ کے پاس بیٹھ کے کہ میں کون سا ایاز ہوں یہ کپڑے مجھے یاد دلاتے رہتے ہیں کہ تکریاں والا تھا اور یہ کسی کی مہربانی ہے تو میں کہاں لے آیا لہٰذا میں ہمیشہ آپ کے سامنے نگاہ جھکا کے رکھتا ہوں بندہ غریب اس کے اندر کا غریب زندہ رہنا چاہیے اسے غریبوں کی فکر کرنی چاہیے اللہ جی نفی اموالم حق معلوم ایک زکوات زکات مالوں کی گندگی ہے یہ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے آپ نے جیسے آپ کچرا بات گھر کے رکھتے ہیں تو یہ بلدیہ والے کا احسان ہے کہ اٹھا کے لے جائے وہ تھیلا آپ کا کوئی احسان نہیں ہے بلدیا والے کا آپ نے گندگی باہر رکھی ہے آپ تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ زکات اپنے رشتہ داروں کو دو تو گھر میں پھڈا پڑ جاتا یعنی اپنے بہن بھائیوں کو زکات دو تو بیوی اس پہ بھی راضی نہیں ہوتی چکا کے دینی پڑتی تو زکات تو گندگی ہے حکم کیا ہے انفکو من یہ بات میں سے خرچ کرو جکات نکلے گی تو پاک ہوگا اب پاک میں سے فکر کرو اور یاد رکھو ضائع نہیں ہوگا یہ رب کی گارنٹی تم اگر ان کی کسی کے بچوں کی فکر کرو گے تو پروزگار تمہارے بچوں کا بندوبست کرے گا ان اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون نے جب تک بندہ اپنے بھائی کی فکر کرتا رہتا اس کی مدد کی سوچتا ہے رب اس بندے کی فکر میں لگا رہتا یہ تھوڑی بات ہے یہ جو ہم کھا رہے ہیں یہاں پہ پتہ نہیں کس کی دعاؤں کا صدقہ ہے کون ذریعہ بنا ہوا ہے تو اس نظریے کو سامنے رکھ کے برادری میں نظر ڈالیں محلے میں نظر ڈالیں کوئی کتنا لائق بچہ ہے کسی کا لیکن وہ آگے تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بس بچے کا میں دوں گا کتنا کتنی کھوتی لگتی ہے یار تعلیم بچے. ایک بچہ اگر آپ لے لیں محلے میں کسی کا آپ پتہ بچہ ذہن ہے پیسے کی وجہ سے بچے کے پاس فیس نہیں ہے ایک اخبار میں بچے نے اپیل بھی دی تھی میرے پاس فیس جمع کرانے کے پیسے نہیں ہے میں بڑا لائق ہوں میں مجھے فلاں فلاں وہ ملے نمبر لیکن میں آگے نہیں تعلیم جاری کوئی اگر مہربانی کریں نہیں تو کوئی مجھے کر دے ہنسنا دے دے کل میں نوکری کروں گا تو اسے واپس کر دوں گا تو اس قسم کا جو معاملہ ہے اگر آپ اس کی سوچیں گے تو ایک معاشرے کو ایک اچھا انسان دے دیں گے آپ اور وہ صدقہ جاریہ بن جائیں